بسم اللہ, اللہ محمد محمد. باقی و رحمۃ الحمد اللہ وحمد پاک مسئلہ موجود واٹس ان گروپ اور انو سو باقی تمام پاک مسئلہ کے سامعین کی طرف مشن ایک بار پھر سلام عرض کرتے ہیں فضائل اہل سلسلے درس جو ہے پبلک بارہ یعنی مجموعی دس 48 ہے اور کتاب سفین میں سے 12 نمبر حدیث ہے دس نمبر بارہ ہے اور اس دس میں آپ کو کتاب سفین فی فضل امیر علیہ امین المعمن رحمۃ علیہ اللہۃسلام میں سے حدیث نمبر 18 اور حدیث نمبر 19 کا ترجمہ آپ رہا ہوں دو مختصر حدیث ہیں حضرت امیر کبیر ہے دلندانی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ یہاں حدیث نقل کر رہے ہیں حدیث نمبر 18 میں ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عن قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین سے روایت ہے بن حسین نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی من نے من ہو علی ام جیسے ہے اور میں محمد ان سے ہوں واہ واہ ولی ہو کل مومن مومنت اور وہ حسی حسین اور یہ حسین علیہ السلام ولی ہیں یعنی سرپرست ہیں مولا ہیں ہر <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> مومن اور مومنہ کا بادی میرے بات تو اذن گرمی یقیناً جو اس ولی سے مراد اس طرح قرآن میں بھی آئے بلود میں اللہ نے ولی کو ملا و رسول ہو ولزین عامن الزین یقین و نسلاۃ و یوتوں ذکوۃ و ہمراکیون ہاں جی اس مبارک میں ورسول آمنوا فإن فرمایا تو اللّہ رسول وَََََََََظزينص الكن كے خيالى نے فرمايا اللہ فرمايا تمہارا ولی میں اللہ اور اللہ كہ رسول ہے اور وہ ہنسی ہے جو نماز قائم كرتے ہيں اور حالت رقوع میں صدقہ دیتے ہیں زكا دیتے ہیں۔ تو اكثر مسلمان محسرين ہاں جی شاہ سر نے دونوں طرف علماء نے فرمایا یہ آیت مولالی علیہ, علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہاں جی کہ جب آپ نے اللہ کی رضا کے لئے سائل کو ہاں جی روح میں اپنے انگری دے دیا تو اللہ خوش ہوا اور یہ عیت نازل فرمایا اس میں صاف طور پر فرمایا ان نما زبان میں کلم حصر کرتے ہیں اس کو کلم حاصر بولتے ہیں یعنی آنے والی بات کو یعنی ولایت کو منحصر کرتے ہیں اللہ میں اللہ کے رسول میں اور اس حصے میں جو نماز کام کرتے ہیں اور حالت رقو میں, میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو یقینا جو ہے اذر ولایت جو, جو کہ منحصر ولاد ہے ورنہ اگر بولیں کہ دوستی کرنے والا مدد کرنے والا چاہنے والا ہاں یہ قریب ہونا کسی کا اگر ان الفاظ میں لے لینا یہ تو ہر مومن کی صفت پائے میں پائے جاتی ہیں ہر اللہ والے کے اندر پائے جاتے ہیں ہر مومن کے اندر ہر مومن کے لیے جو ہے تو لیکن یہاں ملاد اللہ وہ ولا جو اللہ کو حاصل ہے تو صرف اللہ میں من سے اللہ کے رسول کو حاصل ہے تو وہ ولات جو ہے وہی ولایت تھے جو سرپرستی کا مقام ہے مکمل رہنمائی کا مقام ہے ان کے دنیاوی اور خلیو نظام کو اس سانچے میں ڈالنے کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہوں اللہ کے نبی کو پسند تو یہ ولایت جو ہے ہاں جی اور ان پر ان کے حکم نافذ العمل ہونا اور ان کی بات نہ مانے تو ان کو گناہ اور خداکار ہونے والی ولات جس کو سرپرستی کہا جاتا ہے یہ ولات جو ہے اللہ کو حاصل ہے ہاں جی اور اللہ کے اللہ کے نبی کو اور اس عظیم حصی کو جس جو حالت رقوع میں صدقہ دیتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جو حالت رقوع میں سجا دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں ان حسیوں کو حاصل ہے مجھے جی لہٰذا جو ہے یہ ولایت ہے یہاں فرمایا پیارے نبی نے کی علی المن و مومنن من بادی یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے یہ وہی ولایت ہے جو پیامبر غدیر رقم میں مولانا علیہ علیہ السلام کے لیے ثابت فرمایا اور بیان فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں مولا علیہ السلام تمام مومنات عورتوں کا ولی ہے سرپرست ہے اس کے بعد انیسویں حدیث جو جاوید بن عبداللہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں ان جاویر بن عبداللہ قال قال صلو اللہ انصاری قالق الصلی اللہ صلی اللہ وسلم جابر بن عبد اللہ علیہ سے, سے پہلے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب علا باب جنتی اور مایا بیش کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قبل اللہ وسلموات والا قبل اس کے کہ اللہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کو حلق فرمائے بھی الف عامن دو ہزار سال پہلے سے بے جنت کے دروازے پر تحریر فرمایا ہوا رب الجلا نے اپنی قدرت سے کیا لکھا ہوا یہ لکھا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ رسم اللہ کے رسول والی ان علیہ السلام میں جو ہے رسول اللہ وسلم اللہ کا بھائی ہے یہ جو ہے مبارک جملہ پیش کے دروازے پر لکھا ہوا ہے دو ہزار سال پہلے سے لکھا ہوا ہے ہاں جی السلّہ فرمایہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے لکھا ہوا ہے تو عزان نگرامی یہیں سے آپ سمجھیں کہ کون علیہ السلام کے ان عظیم مقامات تک پر مار سکتا ہے علیہ السلام کے مساوی میں آ سکتے ہیں اور علیہ السلام کے ساتھ ہم ان کی خلافت کو مان سکتے ہیں آزان نگرامی یہ فضلت سوائے بعد رسول علیہ السلام کے کسی کو بھی حاصل نہیں اصحاب نبی میں سے رسول اللہ کا بھی ان تمام مقامات کو آپ کے نے بیان کرنا یہ سب اسی حقیقت کو ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کا امام اور رہبر الرنما اور, اور خلف ہے رسول صرف اور شیر علی نب طالب ہے زمینی کلمات سے دعا کرتا ہوں پاک رحم اللہ ہمیں محمد علی محمد السلام کی اور مولا علیہ السلام کی صحیح معرفت میں ہمیں توفیعتہ اور معامین ربلان